نہیں سورہ آزاد ہاں ہاں دنیا میں تو تھا ہی نہیں اس کو اس دن اگر مان جائیں تو کوئی یو سادی نہ سدھ کو ہو سور آزاد یو سادی نہ ہو سور آزاد سورہ احزاب کے اندر یہ کہا جائے گا کہ مسئلہ شفاعت پر ڈٹ کر کام کرو اگرچہ مشرقین سلو کی پیش کشی کیوں نہ کریں البتہ مسئلہ شفاعت کے تفصیل میں ایک تمثیل اور دو نظیریں پیش کی گئی ہیں ایک تمثیل اور دو نظیریں پیش کی گئی ہیں جو نظیریں مشرقین کے اندر بدرسمی کے طور پر جاری تھیں مشرقین کے اندر بدرسمی کے طور پر جاری تھیں اور چونکہ تمام مشرقین کرد و پیش میں تمام مشرقین گرد و پیش میں مسئلہ شفاعت سے بغاوت کی وجہ سے ہر طرف سے چڑھائی کر رہے تھے اس لیے اس صورت میں انیس قوانین ذکر ہوئے ہیں ذکر ہوئے ہیں آٹھ قوانین تو صرف نبی علیہ السلام کے لیے ذکر ہوئے ہیں دراصل مشرقین کی تمام جماعتوں نے مدینہ کے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ علیہ کے ارد گرد خند کے کھدوائی تھی اسی لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں اور جنگ احزاب بھی کہتے ہیں اور یہ واقعہ ہجرت کے پانچویں سال کے بعد ہوا اور جنگ عہد کے ایک سال بعد کا واقعہ ہے اسی جنگ کے حوالے سے صورت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو توحید ہی کی دشمنی میں کی اشاعت کرنے کے لیے مسلمانوں پہ چڑھائی کر رہے تھے لہذا اس سلسلے میں سورہ احزاب کے اندر فکین کا ذکر بڑے ٹھوس انداز میں کیا گیا ہے باقی عام قوانین مومنوں کے لیے تقریباً گیارہ بیان ہوئے ہیں تقریباً گیارہ بیان ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی ابتقل اللہ اللہ سے ڈر کے رہو اس کا نام ہے امر اول پہلا حکم ولا تو تیل کافری نا ول کافروں اور منافقوں کی بات کو قطن نہیں ماننا چاہے وہ قسمیں کیوں نہ اٹھائیں ان اللہ کا نہ علیمن حکیمہ آپ ان کی بات مان بھی لیں تو اس میں فرق کیا پڑتا ہے کیونکہ اللہ تو خود علیم و حکیم ہے دوسرا امر تب مایوہ الہ کا مربک آپ اسی کے پیچھے چلیں جو آپ کی طرف وہی کیا گیا ہے کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی بات کرے کسی کی بات نہیں ماننی قرآن کے مقابلے میں ان اللہ کا نب ماتا ملون تیسرا حکم و تکل اللہ اللہ پہ بھروسہ کیجیے وکفا بلّہ ہے <وَكِيلًا> کافی ہے اللہ بگڑی بنانے میں یہ اس لیے بار بار تمہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ تخلہ و تب ما یوہا الیکمن و توکل اللہ یہ تینوں حکم اس لیے دیے ہیں کہ دو کا مشترک ہو کے آدمی نہیں رہ سکتا آدمی اگر رہ سکتا ہے تو کسی ایک دڑ کا ہو کے ہی صحیح رہ سکتا ہے اس کی تمثیل یہ ہے ماں جا روفے نہیں بنایا اللہ نے ایک بندے کے لیے اس کے ایک پیٹ میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل میں ایک مشکل کو شاہ کو رکھے دوسرے دل میں دوسرے کو رکھے نہ دل ایک ہی بنایا ہے وہ ایک ہی کے لیے ہوگا دوسرا اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا جب ایک پیٹ میں دو دل نہیں ہو سکتے تو ایک انسان کے دو مشکل کشا یا حاکم بھی نہیں ہو سکتے اب آگے نظیر ہے اول وَمَا جال ازوا جل تاہر منہ نہ کم نہیں بنایا اس اللہ نے ازواجکم تمہاری ان بیویوں کو جل سے تم زہار کر لو وہ کوئی ماں نہیں بن جاتے کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میری ماں ہے یا انت ال کا رے امی تو مجھ پہ ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹ ٹھیک ہے کہ وہ عورت تو حرام ہو سکتی ہے اس پہ مگر ان الفاظ کے کہنے سے کو وہ حقیقی ماں نہیں بن جاتے اس لیے دھکے پہلی سے اگر کوئی شخص کسی کو کہہ دیتا ہے کہ یہ ہمارا مشکل کشاہ ہے حاجت روا ہے یہ میرا سفارشی ہے اس کے بکواس کرنے سے وہ سفارشی تو نہیں بن سکتا جس طرح اپنی بیوی کو ماں کہنے سے وہ حقیقی ماں تو نہیں بن جاتی دوسری نظیر وما جال ابنا اکوم اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا تمہارا جو شخص کسی کو متبنا بناتا ہے کہ یہ میرا پتریلا ہے بیٹا ہے اس کے کہنے سے وہ کوئی حقیقی بیٹا تو نہیں بن جاتا ذالکم کوم بےفواہ کم یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں حقیقت اس میں کوئی نہیں واللہ یقول الحق اللہ سچ کہتا ہے وہ و یہدی سبیل وہی یہ دبیل پہنچاتا ہے اصل راستے تک یہ رسمیں چھوڑو خود آباہ جس کسی کو بلانا ہو اس کو بلایا کرو ان کے حقیقی باپ کے نام پر اگر اس کے باپ کا نام فتح محمد ہے تو کہا کرو ہو فتو کے بچے ادھر آ حقیقی باپ کا نام لے کر ان کو بلایا کرو ایسا نہیں کہ وہ باپ کوئی ہو اور تم کسی کا نام لے کر بلاؤ یہ متبنا والی رسم جو ہے اس رسم کا تقاضا یہ ہے کہ بناوٹی طور پہ تو متبنا وہ بیٹا کہلاتا ہے حقیقت میں وہ اس کا مستحق نہیں ہے فعلم تالم آبا اگر تم ان کے باپوں کو نہ جان سکو کہ پتہ نہیں اس کے باپ کا نام کیا تھا کیا نہیں تھا تو پھر ضروری ہے کہ وہ کسی باپ کا نام لے کر اس کو بلاؤ اس کو بھائی صاحب کر کے بلاؤ فیخوان حکم فدین وہ تمہارے دینی ہی بھائی ہیں وہ مو اور تمہارے دوست ہیں دین کے معاملے میں تو آؤ یار آؤ بھائی جی ایسے کر کے بلا لو کو ضروری اخا مخواہ دکے پیلی سے کسی کا باپ بنا کے تو بنا کے اس کو بلاؤ وہ لے سا لے کم جنافی ماں تم پہلے اگر غلطیاں کر چکے ہو تو پھر ہم درگزر کرتے ہیں گنا کوئی نہیں تم پہ ہاں آئندہ کے لیے ما تعمدت قلوبکم جان بوجھ کر تمہارے دل کے اندر یہ ہوس ہو کے خامخا اسی طرح کرنا ہے تو پھر گنا ہوگا ہاں بھول چوک جو ہے وہ کان اللہ وفور رہیماں اب پہلا حکم آ مومنوں کے لیے اندارو میرا نبی جو ہے نا اولا بل مومنین زیادہ حقدار ہے مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے اولا والے یا یلی سے مشتق ہے اور ولی کے معنی تقریباً چودہ آتے ہیں لغت میں ان میں سے ایک معنی یہ ہے اولا زیادہ حقدار ہے عزت کا حق اتنا تمہارے اوپر تمہارے اپنے جانوں کی عزت کرنا نہیں جتنا کہ محمد الرسول اللہ کی عزت کرنا ضروری ہے وہ زیادہ حقدار ہے وہ ازواج ہو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ آپ کے وجودوں سے اللہ کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کیوں اس کی بیویاں تمہاری ماں ہیں ایمانداروں کی مائیں ارحام باز اولا کتاب اللہ اور جو رحم کے رشتے دار ہیں بعض وہ حق زیادہ رکھتے ہیں دوسروں کی نسبت فی کتاب اللہ اللہ کے لکھت میں چاہے وہ مومن عام مومن ہوں یا مہاجرین ہوں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اگر وراثت تقسیم ہو تو بھی وہ زیادہ حقدار رکھنے والے کئی ہوں گے اور دوسرا کل کام ہو سلام مشورے کا یا رشتے داری کا تو بھی بعض ان میں زیادہ حقدار ہیں البتہ ورثے کے معاملے میں جب ترکہ میت کا تقسیم کرنے لگو اس وقت اول الرحام سارے آئیں ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو زیادہ حقدار ہیں اصبے ہیں کئی ایسے ہیں جو موالی ہیں کئی ایسے ہیں جو اول کے حقدار ہیں کئی ایسے ہیں جو کسی چیز کے حقدار ہیں البتہ بعض وہ بھی ہوتے ہیں جن کے درمیان اور تمہارے درمیان بھائی چارہ پہلے ہو چکا ہے سوال یہ ہے کہ حقدار تو وہ بھی ہیں مگر ورثے کے اندر حقدار نہیں صرف اپنی زبانی طور پہ جن کے درمیان مواخت ہو جائے بھائی چارہ ہو گئے بھائی تو میں بھائی بھائی بن گئے میرے مرنے کے بعد تو وارث اور تیرے مرنے کے بعد میں وارث اس قسم کی قسمہ قسمی اگر ہو چکی ہے مگر خون کا رشتہ نہیں ہے تو ان کے لیے حکم یہ ہے اللہ اولیا معروف کہ تم کیا کرو کچھ نہ کچھ ورثہ جو ہے ان کو دے دیا کرو ان کے کو زیادہ بھائی چارے والے اولیا کم اپنے مواقع والوں کو معروف طریقے سے دے دیا کرو جائز طور پہ واجب نہیں ہے معروفہ معقول طریقے سے یہ نہیں کہ وہ واقعی سچ مچ حقدار بن گئے ہیں جس طرح کسی کو اپنی زبان سے یہ کہہ دینا کہ یہ میرا بیٹا ہے حقیقی بیٹے ہونے کا حقدار نہیں ہے اسی طرح زبان سے یہ کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے میں اس کا بھائی ہوں اس کہنے سے وہ وراثت کا مالک نہیں بن سکتا حقیقی طور پہ ہاں ویسے معقول طریقے پہ کچھ نہ کچھ ان کو دے دیا جائے کر کے تقسیم کرتے وقت وہ جائز ہے واجب پھر بھی نہیں الا اولیا کم معروف اولیا کم اے اخوان بولے تمہارے بھائی جو ہے وہ حقدار نہیں ہے کہ وہ واجبی طور پہ ان کو دیا جائے ہاں معقول طریقے پہ بہترین طریقے سے ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو تو حارج جی کوئی کا نظال کفل کتاب مستورہ اللہ کے علم میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے جس طرح تمہیں سمجھایا جا رہا و از خزنسا کا پہلا خطاب نبی علیہ السلام کے لیے اور جس وقت کس وقت او جبنا جس وقت ہم نے یہ از کا متعلق جو ہے وہ معذوف مانا جائے گا وقت کس وقت جب اس وقت کی بات ہے جس وقت کے ہم نے واجب کیا تھا آپ پر بھی تمام انبیاء پر بھی کہ اطاعت بھی کرنا میری اور عبادت بھی کرنا جس وقت لیا تھا ہم نے وعدہ نبیوں سے وعدہ کس کا عہدے عبادت کا آہد عبادت کا, آہد عبادت کا جب نا الم العبادت وہ من کا اور خاص طور پہ آپ سے بھی ہم نے یہ وعدہ لیا تھا وہ نوح نوہ ابراہیما و موسا وہ مریما و من اور ان مشرقین سے بھی جن کو آپ واض کر رہے ہیں ان سے بھی وعدہ لیا تھا اور روز میساک والا السطو بے رب کالو بلا ہر کسی نے جواب میں کیا کہا تھا یہ اس کی طرف یاد دہانی کرائی جا رہی ہے جس وقت ہم نے وعدہ لیا تھا لیا تھا تھا نبیوں سے وعدہ ان کا اطاعت کا آپ سے بھی نو سے بھی ابراہیم سے بھی موسا سے بھی عیسا بن مریم سے بھی ہوم و خز نا مین ہوم اور لیا تھا ہم نے ان سے بھی کن سے جن کو آپ واز کر رہے ہیں مکہ نے مکہ بگایا کن خلیزہ ایک مضبوط وعدہ لیا تھا اسی وقت کی بات ہے جس وقت ہم نے یہ وعدہ لیتے ہوئے کیوں وعدہ لیا تھا وہ اس لیے کہ او جب نہ عبادت ان پر عبادت اور اطاعت کو واجب کر دیا تھا اس لیے, تاکہ پوچھے اللہ کریم جانچنے کے لیے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں کہ وہ کس حد تک ان کی سچائی تھی اور جو اس وعدے کے اندر جھوٹے تھے ان کے جھوٹ کی کلی بھی کھولی جائے اور جانچا جائے کہ ان کا جھوٹ جو تھا وہ کس نوئیت کا تھا کیوں انہوں نے اپنے وعدہ کے خلاف کیا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَزَابًا عَلِيمًا اور تیار کر دیا ہے کافروں کے لیے عذاب دردناک دوسرا حکم مومنوں کے لیے او ایمانداروں یاد رکھو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے جس وقت آگئے تھے تمہارے اوپر سارے کے سارے لشکر چڑھ کے چھوڑ دی تھی ہم نے اوپر ان کے وہ ہوا ایسی ہوا کا جکھڑ چھوڑ دیا تھا وہ جنوبن ایسے لشکر ہم نے ستےشل اپنے چھوڑ دیئے تھے لم تروہا جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے فرشتوں کا جھنڈ کا جھنڈ ہم نے ان کے اوپر ان ڈیل دیا تھا وقاعن اللہ بما تعملون بصیرا اور اس وقت جو کچھ تم کر رہے تھے تمہاری حقیقت حال بھی اللہ جانتا ہے دیکھ رہا تھا ہاں اذ جاءوکم او جب آئے تھے تمہارے پاس من فوقکم تم سے اوپر والے علاقے سے پہاروں کی چوٹیوں سے چڑھ کے آئے تھے مین من مینکور اور تمہارے نیچے سے بھی آ گئے تھے وہ جس وقت پھر چکی تھی اور پہنچ گئے تھے دل ہنجروں تک اور گمان کرنے لگے تھے تم اللہ کے ساتھ قسم, و قسم کے گمان کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا پتہ نہیں اللہ ہم پہ ناراض ہے پتہ نہیں خدا کب نصرت بھیجے گا مختلف قسم کے خیالات اور گمان تمہارے اللہ کے بارے میں ہو رہے تھے مگر اس میں تھوڑا سا اشکال تھا نا کہ یہ تمام مومنوں کو یک خطاب کیا جا رہا ہے کیا سارے ایماندار اس وقت اللہ کے ساتھ کو بد گمانے کر رہے تھے اس کی امتیازی تشریح آگے آ رہی ہے وَنَا لِكَبْتُ لِيَ الْمُؤْمِنُونَا اوہ جس وقت تم لوگ یہ گمان کر رہے تھے اسی مقام پہ ازمائے گئے مومن وَزُلزِلُوا زِلزالا شدیدہ اور جھٹکے دیے گئے ان کو بڑے سخت جھٹکے زلزلے آگئے ان کے لیے ان کے پاؤں تلے سے زمین بھی نکلنے لگے ہاں تو وہ گمان جو کر رہے تھے کون تھے وہ از یقول اور جس وقت کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھی نفاق کی وہ کیا کہہ رہے تھے ما وادہ رسول ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے میرا دھوکھائی کیا ہے فراڈ کیا ہے اور کچھ نے لگتا ہے فتم میں جس وقت کہنے لگا تھا ایک ٹولی ان میں سے یا آہلا یسرف او مدینے والو لا مقام القم تمہیں یہاں ٹھہرنے کی قطن کوئی گنجائش نہیں ہے فرض لوٹ جاؤ واپس ایک ہوتا ہے مقام ایک ہوتا ہے مقام مقام عارضی طور پہ ٹھہرنا اور آنا اور ٹھہرنا مقام وہ مستقل طور پہ ٹھہر فرج وہ لوٹ جاؤ وہ یس عظین فریق و منہ منبی میں سے ایک ٹولی تھی جو رسول اللہ سے اجازت لے رہی تھی کہتے تھے جی ہمارے ہو ہو ہمارے گھر جو ہیں نا بالکل ننگے نیترے پڑے ہیں رڑے میدان پہ خالی ہے وہاں کوئی آدمی نہیں ہے مرد ہے کوئی نہ ساری کی ساری عورتیں ہیں بہرحال ہمیں اجازت دینی چاہیے اللہ فرماتے عورت حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے ننگ گھر ان کے نہیں تھے اللہ فرارا صرف جنگ سے فرار کرنے کی سوچ رہے تھے نقطہ رہا یہ تھے منافق اور منافقوں کا حال یہ ہے ولوخلتم اگر داخل کر دیے جاتے اوپر ان کے تمام طرفوں سے ڈاکو لوگ اور جنگ جو ان کے گھروں میں داخل ہو جاتے سم سل الفتنہ تا پھر ان منافقوں سے پوچھا جاتا تا کوئی تدبیر شرارت کی سوچو آ تو بہت جلدی گھر کے تدبیر لے آتے وماں تلب بسو بےا اللہ نہ ٹھہرتے کت اس شہر میں اللہ یسیرا مگر بالکل تھوڑی مقدار کا یہ ایسے بے مان ہیں ولاقت کانو آحد اللہ من قبل حالانکہ پہلے وعدہ کر چکے ہیں اللہ سے کہ وہ قتل پیٹ پھیر کے نہیں بھاگیں گے لا وا وکان اللہ سے وعدہ کیا ہوا اگر خلاف کیا جائے تو اس کے متعلق سوال ضرور کیا جائے گا آپ فرما دیں ان کو ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو بھاگ جانا ان فرر تم منل موتے اگر تم بھاگ سکتے ہو موت سے یا قتل سے وہ ذلاہ تو مت اللہ کلیلا یہاں سے بھاگ بھی جاؤ تو پھر اس وقت نہیں نفع دیے جاؤ گے تم مگر بالکل کم ہی کم تھوڑا ہی تھوڑا نفع ہوگا سما استراجاب علی پھر کھینچ لے گا اللہ پاک تمہیں عذاب کی کا تو فرما دے کون ذات ہے جو بچا رکھتا ہے تم کو اللہ کی پکڑ سے اگر ارادہ کر لے اللہ پاک تمہارے ساتھ کسی برائی کا یا کون ہے جو روک دے اللہ کی رحمت کو جس طرح رہتا ہے نا اللہ تو مان پارے دا اسی قبیلے سے یہ بھی ہے ہاں او اراد بکم رحمتن او منزی یمن او رحمت اللہ ان اراد بکم رحمتن کون ہے جو روک سکے اللہ کی رحمت کو اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ اپنی رحمت کا ولا یج دل نصیرا نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے بغیر نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ کوئی مدد کرنے والا رحمت اللہ لکم قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤَوِّقِينَ مِنْكُمْ منافقوں پر زجر خوب جانتا ہے اللہ المؤوِّقین ٹال مٹول کرنے والوں کو جو تم میں سے ٹال مٹول کرتے ہیں وَالْقَائِلِينَ الْإِخْوَانِمْ اور ان کو بھی جانتا ہے جو کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں کو حَلُمَّا إِلَيْنَا اُچھوک کر کے ادھر آجا ہماری طرف چھوڑ جہاد کو جنگ کو آجا آجا جلدی آجا جلدی آ جا نہیں آتے وہ جنگ کے موقع پہ اللہ کلیلہ مگر بہت ہی تھوڑی مقدار میں علیکم ان کی تیز تلوار کی طرح زبانیں ہوتی ہیں اوپر تمہارے اشحت الحمد فیضہ جا الحف جب کہیں سے ڈر آ جائے تو دیکھتے ہیں نا آپ ان کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف چکر کاٹ رہی ہوتی ہیں ان کے آخ والی وہ درمیان کی دھیریاں کلگ شاہ من الموت اس طرح لگتا ہے جس طرح ان کے اوپر اب موت نے سایہ کر دیا ہو تدور و پھر رہی ہوتی ہیں ان کی آخ یوگ شاہ من الموت مثل اس آدمی کے جس پہ موت کی غشی آ رہی ہو اس کی آنکھیں پتھراتی ہیں ان کی آنکھیں بھی پتھرانے لگ جاتی ہیں جب کبھی پتا چلے کہ جنگ کا موقع آ گیا فیضا ذہب اور جب چلا جاتا ہے خوف تو پھر, کو تو پھر دیکھ لو قریب زمانے میں ملتے ہیں تمہیں اپنی زبانوں کے ساتھ ایسی زبانیں جو تیز تیز اشََََََََََ خیر اور بڑے ہريس ہوتے ہیں اوپر مال کے ہمیں بھی مال غنی سے حصہ ملنا چاہیے کا لم یہ ہیں لوگ جن کا ایمان قتل نہیں ہے گرچہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ ایمان نہیں ہے اس لیے ان کے امال کیا ہو گئے کر دیے ہیں یہ اللہ کے بہت آسان ہے یسبور خد اللہ ہے اس وسعت گمان کرتے ہیں ٹولے کے ٹولے اب تو چلے گئے ہیں. ان کا گمان ہے کہ اب تو جماعتیں ہٹ گئی واپس جنگ سرد ہو گئی وہی یا اور اگر آ گئی ساری جماعتیں پھر ایمانداروں سے لڑنے کے لیے یا ودو ود تو پھر یہ منافق خواہش رکھتے ہیں چاہتے ہیں کہ کاش کے وہ بادو نہ پھیل آ وہ بدوی بن جاتے جنگلوں کے اندر جا رہائش کرتے وہاں بیٹھ کے یس الم ان بھائی کم وہاں جنگل دیہات میں بیٹھ کے پوچھتے رہ جاتے تمہارے متعلق خبریں دیکھو کیا بنا بھائی وہ جو ساری فوجیں جو مدینے والوں پہ چڑھ آئیں تھیں ان کا کیا بنا وہ مارے گئے یا کچھ ابھی تک باقی ہیں یہ سارے کے تمام کے تمام جو چڑھائی کر رہے تھے یعنی خود یہ مدینہ سے نکل جاتے بے ایمان جنگلوں میں جا کے رہتے وہاں بیٹھ کے پشتارے چھوڑتے رہ جاتے کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ وہ مدینے والوں کا ایمانداروں کا اب کیا حال ہے اگر کہہ دیا جاتا کہ وہ تو ختم ہو گئے ہیں تو وہاں جمرے لگاتے اور بڑی دھوم دھام سے خوشیاں مناتے یہ اتنے بے ایمان ہیں بلا کانو فی کم ماں کا تلو اور اگر یہی مدینے میں رہ جاتے اندر ماں کا تلو تو یہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے اللہ کلیلا مگر بہت ہی تھوڑے جو آپ کے ساتھ مل کے لڑتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوا ترغیب اتباع رسول کے لیے ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمل کا نمونہ بہترین نمونہ اس بندے کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ کے ملنے کی اور دن قیامت کی اور ذکر کرتا ہے اللہ کا بہت مین اللہ جب کہ دیکھا مومنوں نے بڑی بڑی جماعتیں چڑھائی کر کے آ گئی ہیں اس مدینہ کے اوپر منافقہ کا تو حال جو تھا وہ تو تم پڑھ چکے ہو اب مومن خالص جو ہیں ان کا حال پڑھو جب دیکھا خالص مومنوں نے احساب کو کہ ہر طرف سے امد آئی ہیں جماعتیں تو کیا کہنے لگے ہاضا اللہ ورسولو یہ ہے جس کا وعدہ دیا تھا اللہ کریم نے اور اس کے رسول نے اور ہم خوب کہتے ہیں سدا اللہ و انہوں نے تو کیا کہا تھا وعدن اللہ اللہ ورسول اللہ حرورا اور یہ کہہ رہے ہیں سدا اللہ و اللہ نے بھی سچ کہا اور اس کے رسول نے بھی ما زیادہ ہم نہیں بڑھایا ان کو احزاب کی آمدنے اللہ ایمان تسلیم مگر ان کا ایمان تصدیق بھی بڑھ گئی و تسلیم عمل کا میدان بھی ان کا بڑھ گیا من منینا کئی مومنٹ تو ایسے مرد ہیں سادا کو ماں اللہ لے انہوں نے سچ کر دکھایا جو کچھ اللہ نے وعدہ ان سے لیا تھا فمین ہم من کزا چنا چی تو ایسے ہیں من قزا نہ جو پوری کر چکے ہیں حاجت اپنی یعنی شہید ہو چکے ہیں وا منہم من اور کئی ان میں ایسے ہیں جو شہادت کے انتظار میں بیٹھے ہیں غازی وا مبدلوا تبدینا مگر وہ تبدیل قطن نہیں ہوئے ل یجذ ی اللہ لام عاقبت کا انجام کار یہ ہے کہ بدلہ دے گا اللہ ان بندوں کو جو سچے ہیں بے سد کے من کی سچائی کے بس باسبیا بھائی ازب المناف کی اور عذاب دے گا منافقوں کو انشاء اگر چاہے گا او یتوب علیہ پر توجہ فرما کے توبہ کی توفیق دے گا ان اللہ کا نا غفور رہیماں کا فارو اب اللہ نے فرمایا تھا نا کہ لیا اللہ ان کو بدلہ دے گا اب بدلہ تو عام ہے بدلہ دنیاوی بھی اور بدلہ اخروی بھی دنیا کے اندر تو ہم نے ان کو جو بدلہ دیا اس کی ذرا تفصیل یوں ہے ورد اللہ اللہ زینہ پہلا انعام ورد اللہ اللہ زینہ کا ایک انعام تو یہ اللہ نے کیا کہ مردود بنا کے واپس لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو بغیز ہم بغیز ہم اپنا غصہ دل کے اندر لیے ہوئے دوڑ گئے لم یانالو خیرہ ان کے ہاتھیں مال قتن نہیں آیا مسلمانوں کے ہاتھ لگائے مال دوسرا نام کف اللہ مومنی نل حالانکہ لڑنا تو مومنوں نے تھا مگر اللہ خود لڑائی کرنے آ گیا یعنی اپنی فوج بھیج دی کافی ہو رہا اللہ مومنوں کو لڑائی کے معاملے میں وکان اللہ ہو کبھی کیوں جو ہے اللہ کریم بہت مضبوط اور زبردست ہے تیسرا انعام اور اتار دیا اللہ نے اتار دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے امداد کی تھی ان منافقوں کی وہ کون تھے من وہ اہل کتاب والوں میں سے تھے جو ان منافقوں کی امداد کر رہے تھے ان اہل کتاب والوں کو بھی ہم نے اتارا وہ اوپر کلوں پہ چڑے ہوئے تھے ہم نے ان کو اتارا سے من سیاسی ان کے مضبوط قلوں سے وہ تو پہلے او بڑی وائٹ ہاؤس بنا کے بیٹھے ہوئے تھے نا کہ ادھر ہم تک تو کسی کی دسترس نہیں ہو سکتی اللہ فرماتے ہیں اتنے بڑے اونچے مکان اور محفوظ قلوں سے ہم ہی نے اتار کے تمہارے ہتھے دیا ہے نا انہوں نے اس کے ٹکڑے کیے اور قتل کیے ان کے مگر اتارنے والے تو ہم تھے نا اتارا کس طرح ان کے دل میں روب ڈال دیا انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ہمارے اب قلعے جو ہیں وہ بھی ختم ہوں گے اور ان کے ملبے کے نیچے دب کے ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے اس ڈر کی وجہ سے وہ نیچے اترے اللہ نے مسلمانوں کو کہا شاب بہت جاتے ہیں لو ان کو جلدی جلدی پکا فی قلوب مروبا چوتھا انعام اور مار دیا ان کے دلوں میں روب ایک فریق کو تم قتل کر رہے تھے ایک کو قیدی بنا رہے تھے تاثرونا قیدی بنا رہے تھے پانچواں اور مالک بنا دیا تم کون کی سرزمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور ایسی زمین کا جس پر آج تک تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا لمتا اوہ ایسی زمین کا بھی تمہیں مالک اور وارس بنا دیا جس پر تم نے آج تک پاؤں بھی نہیں دھرا تھا بکان اللہ والا کل شینا یا ایوہا نبیو دوسرا خطاب نبی پاک کے لیے اے میرے نبی فرما دے اپنی بیویوں کو کن کیوں جو آپ کی حیثیت سے زائد خرچ مانگتی ہیں کل اسواج کا اللہ طالبنا کا جنہوں نے مطالبہ کیا ہے آپ سے اور کہ ہمیں زیور بنا دیجئے گہنے بنا دیجئے وہ آپ کی حیثیت سے زائد مطالبہ جو کیا انہوں نے کل ازواج کا فرما دے اپنی بیویوں کو وہ بیویاں جنہوں نے آپ کی حیثیت سے زائد خرچہ مانگا کیا کہو ان کو نل حیات دنیا اگر ہو بیویاں میریاں تم ارادہ کرتی ہیں دنیا کی ٹھاٹھ کا اور حیاتی کا تو آؤ او مت میں تمہیں کچھ ساز و سامان دے دیتا ہوں وہ اسر رہ کن سراہن جمیلا پھر تم کو آزاد کر دیتا ہوں بہترین طریقے سے چند کپڑے پہننے کے دے دیتے ہیں جن کو طلاق کے وقت جس طرح دیا جاتا ہے اور اپنی جان لے جاؤ پھر اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے ہمارے اندر تو ایسی ہے اتنی حیثیت نہیں اور نہ ہی پیغمبر کے گھر میں اس قسم کے مطالبے ہونے کی گنجائش ہے وہ ان کو باس بیویاں تھیں بعض ازواج انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا عائشہ صدیقہ تو ان کو منع کرتی رہی بلے بلے صدیقی اکبر کا وہ صداقت جو ہے نا ہر صحابی کے اندر ایک صداقت ہے مگر عائشہ صدیقہ کے اندر دو صداقتیں ایک ابو بکر صدیق والی ایک محمد الرسول اللہ والی دونوں صداقتیں ہیں اللہ وہ منع کرتی رہی کہ تم مطالبہ نہ کرو ایسی بات ٹھیک نہیں ہے کہا نہیں ہم ایسے اتنے بڑے آدمی ہیں شہنشاہوں کا بھی شہنشاہ ہے ہمارا خاون محمد رسول لینڈ لاڈوں کا سردار ہے اور اس کے گھر والیاں عام قسم کی عورتیں جو بڑے بڑے زیورات پہنتی ہیں ہم کوئی ناجائز نہیں کر رہی اور ناجائز تھا بھی نہیں بہرحال اپنے خامن سے مطالبہ ہم کرنا چاہتی ہیں کریں گی مگر اللہ کے دربار میں منظور یہ تھا کہ جس طرح پیغمبر کے وجود میں سادگی ہے ان کی گھر والیاں بھی سادگی کی زندگی ہیں اس لیے زیادہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا قانون کے مطابق ایک بات کہہ دی ہے اور اگر ہو تو ایرادہ کرتی اللہ اور اس کے رسول کا اور قیامت مت والی حویلی کا تو ان اللہ من کنہ تو تاکہ نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے ان عورتوں کے لیے جو موسنات ہیں جن کی اصل نظر ہمیشہ اللہ پہ رہتی ہے اجرن عظیم انعام بہت بڑا یا نساء النبی نبی علیہ السلام کی بیویوں کو خطاب پہلا او میرے پیغمبر کی بیویوں جو بھی آئی تم میں سے ناروا کام کو مبینت کھلم کھلا مطالبہ تو صرف یہی کیا ہے مگر نزدیکارا بیشب ود حیران جو قریبی اور درباری ہوتے ہیں ان کو پریشانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں وہ چونکہ نبی علیہ السلام کی گھر والیاں ہیں اس لیے الزام المخاطب مالا یلتم کے طور پہ الزام ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ معیات من, من کن بے کتنا سخت لفظ بولا ہے حالانکہ خواہش کا عام استعمال جو ہے وہ بدکاری پہ بولا جاتا ہے مگر بڑا کیس بنا کے گویا اللہ کریم پیش کر رہے ہیں کہ اس قسم کا مطالبہ پیغمبر سے کرنا اس کو ہم کہیں گے فواہشہ مبینہ ہے پیغمبر کی بیویوں کے لیے اس قسم کا مطالبہ بھی بہت بڑا گنا ہے افلہ افلحل فہ دگنا دیا جائے گا دوہرا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب دو, دو نہ دوں دو نم دوں دیا جائے گا دگنا وکان عظالیہ کا اللہ یسیرا اور اللہ پر کوئی مشکل بھی نہیں ہے جب دینا چاہے عذاب تو اپنے محبوبوں پر بھی کبھی کفایت نہیں ہوتی تم کن جو بھی, بھی, بھی تم میں سے فرما برداری کرے اللہ اور اس کے رسول کی عمل کرتی رہے ایمان کے مطابق دے گے اس کو مزدوری اس کی مرت نے دو مرتبہ یعنی دگنی وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریمہ تیار کر رکھا میں اس کے لیے روٹی بڑی عزت کی دوسرا خطاب ازواج النبی کو اے نبی کی عورتیں لستن النساء نہیں تم کسی ایک عورت جیسی کوئی ایک عورت بھی کائنات جو میں نے پیدا کی ہے کوئی ایک عورت ایسی نہیں جس کو تمہارے مقابلے میں لایا جائے اور کہا جائے کہ تم اس جیسی ہو مطلب کیا ہے تم بے مثال بیویاں ہو محمد اللہ کی تمہاری جیسی اور کوئی عورت نہیں تشبیہ نہیں دی جا سکتی بشرتے کے تنہا تقوی اختیار کر کے رہو نہیں ہاں خزاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں اس جہان والی اس جہان کی بات ہو رہی ہے یا بہشت کی بات تو ہو رہی ہے یہاں کلام ہو رہی ہے دنیا میں آپ بھاگ کے چلے گئے ہیں قیامت میں بات کس کی ہے یہ تو عالم دنیا کی بات ہے رہ گئی وہ چیز کہ وہ سید آل جنا یہ بات بھی غلط ہے یہ سچ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ سید الرجال کون ہے محمد الرسول اب سید النساء وہ ہوگی جو محمد الرسول کی بستر بنانے والی ہوگی بشتے برین کے اندر حضرت فاطمہ ہوگی تو حضرت علی کا بستر بنائے گی اور عائشہ صدیق ہوگی تو محمد الرسول کا بستر بنائے گی سیج دیکھی جائے گی مرتبے ہوتے ہیں تو سیج کی وجہ سے ہوتے ہیں بالکل پھر اگر یہ بھی غلط ہے اگر حضرت فاطمہ سید النساء الجنہ ہو تو حضرت علی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی آشا صدیقہ کی تو نبی علیہ السلام سے شادی ہو سکتی ہے کیوں اس لیے وہ سید الرجال ہے تو یہ سید النساء ہے, ہے وہ روایتی غلط ہے ہاں جی یا نسان کرنا لا کیا کرو لا تخ نا نہ دبے لہجے میں نرم لہجے میں جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایسے لہجے میں بات کرنا کہ سننے والا جو ہے اس کے منہ سے پانی کے چھل کے بہت بہت گر جا کیا یہ کو بڑی چیز ہو گئی نہیں فلا تخانبل کو نرم لہجے سے بات نہ کیا کرو کیوں اگر تم کرو گی تو فیت مل لذیفی کلب ہی تو وہ لالچ میں پڑ جائے گا وہ بے ایمان جس کے دل میں نفاق کی مرض ہے وہ کل نم اور بات بھی جب کیا کرو تو معقول طریقے سے کیا کرو وہ فِي نفی بوتے کمنا ٹک رہو تم اپنے گھروں میں ولا تبر جن تبر جل اور باہر نکل کر باہر نکل کر پھرنا تبرجنا نہ باہر نکل کے ظاہر ہوا کرو ظاہر ہونا پہلی جاہلیت کی طرح جس طرح پہلے لوگوں کے اندر گندا رواج ہے وہ عقیم <الصلاة> قائم سلاتا کرتی رہو نماز کو وہ آتی اور دیتی رہو زکات کو اور بات مانتی رہو اللہ اور اس کے رسول کی سارے کام جو تمہیں یہ ہم دے کہہ رہے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں پکی بات ہے کہ یرید اللہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ لے یوز تاکہ دور رکھے تم سے پلیٹی کو یہ نہیں کہ اب دور لے جائے جس طرح پہلے دور ہے تم سے اسی طرح دور رکھے لے بنکرو رجسا تاکہ دور ہی رکھے تم سے اس پلی پلیتی کو اور اس گھر کے رہنے والوں پیغمبر کی گھر والی معلوم ہوا اہل بیت کا لفظ ازواج نپی پہ بولا جاتا ہے بیٹیوں بیٹے وغیرہ وغیرہ پہ قرآن کی اصطلاح میں اہل بیت گھر والوں کو بیوی کو کہا جاتا ہیرا کم تیرا اور پاک رکھے تم کو بہترین طریقے سے پاک کرنا ود کن ما یوت لافی بوتھ کن کرتے ہیں کہ ان نے مذکر اور ان نے بھائی وہ تعظیم کے لیے تو مذکر کی ہوتی رہتی ہے نا کوئی نہیں ایک بیوی بی تھی موسل کیوں کہا کہ ام تم یہاں یہ تو عزت اور تعظیم کے لیے وہ کرتا ہے اصل اعتراض کریں جو شیعہ کر دیں شیعہ کا اعتراض نہیں شیعوں پر ہمارا اعتراض ہے ہم کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو اے شیعوں کہ اہل بیت جو ہیں وہ حضرت فاطمہ اور ان کا خاندان ہے نیچے والے ہم اعتراض کرتے ہیں کہ تم بکواس کرتے حضرت فاطمہ اہل بیت میں نہیں ہے اہل بیت جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی گھر والی یہ تو شیعوں پر ہم اعتراض کرتے ہیں شیے بیچارے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ اہل بیتی اللہ حسن حسین حضرت فاطمہ حضرت علی ان کو بھی اہل بیت میں داخل فرما دے تو معلوم ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے ہاں یعنی پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اللہ کے پاک رسول دعا مانگا اللہ مہا آل بیتال آل یا اللہ ان کو بھی میرے دوستوں کو بھی میری بچی کو بھی ان کو کس میں داخل فرما معلوم اللہ کا رسول جانتا تھا نا کہ یہ اہل بیت میں داخل نہیں ہے اس لیے تو دعا کر رہا ہے معلوم بات تو وہی ہے کہ اہل بیت تو اصل کیا ہے پیغمبر کی گھر والی ہیں رہ گئی یہ چیز جو آخر دعا جو کی اللہ کے رسول نے تو پھر ان کو بھی اللہ نے داخل کر دیا سارا جھوٹ ہے روایتی جھوٹ ہی ہے اس کے اندر راوی جو ہے وہ ہے ہی شیعہ کون راوی ہے شیعوں کی گھڑی ہوئی ہے یہ روایتی صحیح نہیں ہے میرا کو چاچے دا پوتا ہے ابو قبیسا صاحب کا نام ہے یعنی راوی خود کیا ہے وہ خود شیعہ ہے اس کا یعنی یہ آل بیت والی یا آل بیت میں داخل کرنے والی جتنی روایات ہیں وہ اس کے اندر راوی سب شیعہ ہیں اس لیے بات وہی ہے جو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں پیغمبر کے گھر اچھا جی او ان کا نطیفن خبیر انسلم نول مسلمات تیسرا حکم مومنے کو لیے مسلمان مرد مسلمان عورتیں مومن مرد مومن عورتیں فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں سچے مرد سچی عورتیں صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں وال اللہ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں وال مال صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں وسا امین وسا روزے دار مرد اور عورتیں اپنی شرموں کو محفوظ کرنے والے حفاظت کرنے والے نگرانی کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ اللہ کو بہت سارا یاد رکھنے والے مرد اور عورتیں. یہ ساری صفات والے عظیم تیار کر رکھا اللہ نے ان کے لیے گناہوں کو مٹا دینا اور مزدوری بہترین ساری گویا کہ اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ اہل بیت سے سارے قسم کی نجاستیں اور پلیتیاں جو تھی وہ دور کرنے کا اللہ کا ارادہ ہے کہ ہمیشہ دور رکھے تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک ہوتا ہے پرہیز کرنا دوسرا ہے علاج کرنا پرہیز پہلے بتا دیا ہے اور علاج بعد میں بتا دیا ہے کہ ان دو چیزوں کے ساتھ اگر وہ قائم رہیں گی تو واقعی اللہ کی بات سچی ہے اللہ کا ارادہ پھر پورا ہوگا کہ اللہ ان سے اس پلیتی کسی قسم کی نجا دور ہی رکھے گا اطاعت رسول کے چھوڑنے پر دھمکی نہیں جائز واسطے کسی مومن مرد کے نہ کسی مومن عورت کے جبکہ فیصلہ کر دے اللہ کا رسول کسی معاملے کا کہ ہو ان کے لیے کوئی اختیار اپنے معاملے کا اور جو بھی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی تو فقط زلہ وہ پھسل گیا ہدایت سے بڑی کھلم کھلی زلالت اور گمراہی میں حضرت بریرا کے ساتھ شادی تھی مغیش کی بریرا ایک لونڈی تھی تو مغیص تھا بیچارہ سادہ سودا آدمی وہ اتنا سادہ تھا کہ وہ چلتے چلتے نہ اس کے منہ سے پانی کبھی کبھی یہ بہنے لگ جاتا تھا آم ہماری بولی میں اس کو